رضي الله عنه فصا اما بعد قال ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احبب الدنيا هو ازرى ومن احبب اخرته ازرى بالدنيا عاقروا ما يبقى اناما نا او کما کالا رہی سرا تشرا یہ حدیث جو میں نے آپ آزاد کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کو امام احمد بن حنبل امام بم رشوان امام حاکم اور امام بحقی رحم اللہ نے روایت کیا حدیث کے راوی ابو موسا الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ سراب صاحب نے اس حدیث کے اندر ہم تمام لوگوں کو اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو بڑی ہی پیاری نصیحت کی ہے اور ایک نہایت خطرناک سے امت کو آگاہ کیا فرمایا من احب کا دنیا ہو اگر رب انسان کے نفس میں دنیا اور دنیا داری کی محبت کو اللہ تعالی نے بالکل پیدا سکھا دیا اس کو کوئی نکال نہیں سکتا صورت عال عمران کی آیت نمبر تیرہ سے لے کر کے تین چار آیتیں آپ پندرہ سولہ تک پڑھیں گے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان سما دیا ہے حب فِي سُيِنَ لِلنَّاسِ اُبُ من مِنَ النِّسَاءِ اُبُ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَرَاطِيبِ الْمُقَنْطَرَةَ اَللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ نے تقریبا 6 چیزیں بیان کی خواہشات کی محبت کو اللہ تعالی نے فہوست کر دیا ہے اور جب کسی چیز کو اللہ فہوست کر دے تو اس کو کوئی نکال نہیں سکتا اور شہباد کی محبت پیدا کر دی شہباد سے مراد کیا ہے من السا ولبنین و القناطیر المقنفرت من الطحاب ولطبہ ولخیر المسلمت ولنعم ول ہر یہ چھ چیز عورتوں کی محبت اولاد کی محبت مال اور خزانے کی محبت اسی طرح سے اللہ رب العالمی نے تمہارے دلوں میں کھیتی اور زمین جائیداد کی محبت پیوش کر دیا ہے گھوڑے ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیوش کر دیا ہے والانعام شوپائے جانور جو ہوتے ان کی محبت اللہ نے پی وش کر دیا ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیوش کر دیا ہے لیکن اللہ نے فرمایا لے کے مسا اٹھایا اللہ نے واضح کر دیا یہ صرف دنیا کی ہی چیزیں ہیں آدمی کے آنکھ بند ہونے کی دری ہے جب تک آدمی کی آنکھ بند نہ ہو بیوی سے فائدہ اٹھا لے بچوں سے فائدہ اٹھا لے مالا و دولت سے فائدہ اٹھا لے اپنی زمینداری سے فائدہ اٹھا لے آنکھ بند ہو گئی تو اب انسان ان تمام چیزوں کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا کوئی ایک چیز رہی جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے ضار کا مساعل حیاتی دنیا یہ دنیا حیات و دنیا دنیا, دنیا کی زندگی کے یہ سامان ہیں متا ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا اللہ رب العالمین نے سورت القحد کے اندر اور دوسرے مقامات پر بیان کے کیا لیکن سورت القح کیا ہے المال ولون زینت الحیات دنیا والباقیات الصالحات خیر عند رب کا فواب ہو وہ واضح کر کے رحب اللہ یاد رکھو یہ مال اور اولاد جس کی محبت تمہارے دلوں میں پروست کی گئی ہے المال والبنون زینت الحاتی کی بس دنیا کی زندگی جو تم گزار رہے ہو اسی کے زیب و زینت ہے انہی کی چمک دمک اور رونق ہے بس قبر میں جب تم جاؤ گے تو نہ اولاد تمہارے کام آ سکے گی اور نہ تمہاری اے تمہارا مال سہ علی کا کیا لیتی یہ دنیا کی زیب و زینت دنیاوی زندگی جو زیب و زینت ہے جب تک دنیا کی زندگی نصیر ہے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے زیب و سین لیکن ختم ہو گئے تو ان ساری زیب و زینت ختم ہو گئی مال رہ گیا مکان رہ گیا انسان مٹی میں جا کر کے سوا کسی نے رب العالم آگے کیا فرماتے ہیں ہے ول باقیات سالحات و خیرن انبِ و خیر عملات اور باقی لیکن باقیات الصالحات جو ہیں اچھا بھی دنیا ہی میں مال اولاد زمینداری تجارت کاروبار سے مال سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور اسی دنیا میں رہ کر کے باقیات الصالحات بھی کرنا ہے لیکن رب العالمی نے فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں مال اور ان ان ان سے کہیں ان سے کہیں ان کے مقابلے میں باقیات الصالحات تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگی سب جب تم پلٹ کر کے رب العالمین کے سامنے جاؤ سو. اب باقیات الصالحات کیا ہیں امام ابو یا الموسلی رحمت اللہ علیہ نے متعدد اور بیگر محدثین نے حضرت عثمان بن عفان اور بعض کے صاحب کرام سے نقل کیا کہ کی نبی علحت طاحان سے پوچھا گیا رسول اللہ یہ باقیات اس خالحات کون ہیں جس کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں المار المرونا زی رسلحیات دنیا و الباقیات یہ مان اور آلہ دنیا کی زندگی کے زیب و زینت تو ہیں زینت دنیا کی زندگی کے زیب و زینت ہیں یہ آنکھ بند ہونے کے بعد تمہیں کچھ کام نہیں آئے گے لیکن ول واقعات اس سوالحات واقعات ہیں وہ مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آئیں گی نے پوچھا یا رسول اللہ باقیات الصالحات کیا ہیں تو آپ نے ساتھ نمایا سبحان اللہ و الحمد الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا وہ وطا اللہ باللہ. اس حدیث کو میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آدمی ذرا غور کرے اس حدیث پر یا نبی احتاص کے اس فرمان قرآن پاک کی عسایت اور نبی احتاط کے اس فرمان پر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے جس کو تم استعمال کر رہے ہو یہ صرف دنیا کی زندگی کے زیب و زینت تو بن سکتے ہیں یہ قبر سے کر کے حسر تک کے تمہارے کام تمہارے لیے بالکل بےکار ہے یہ تمہارے کام نہیں آئے گی کام کیا آئے گا والباقیات الصالحات باقیات الصالحات یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ثابت ہوں گی اور باقیات الصالحات کیا ہے سبحان اللہ وحمد للہ ولا اللہ وکبر ولا حول الا اللہ, اللہ اب آپ ذرا آئے پر غور کریں اور اس سیریز کو ملائے یعنی آدمی ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ الحمد للہ پڑھ لے دنیا کی زندگی میں گور تو سمجھ نا اس دنیا کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایک مرتبہ بھی آدمی سبحان اللہ الحمد للہ الحمد یہ باقیات السوالحات پڑھ لے یہ چند کلمات جو پڑھیں گی آخرت میں تو کام یہ تو آخرت میں کام آ جائے گی لیکن لاکھوں کروڑوں کی قیمت اور جائیداد اور یہ مال اور اولاد بیوی بچے بہرحال کام نہیں آتے اخروی اعتبار سے اخروی زندگی کے بالمقابل میں ایک سبحان اللہ بھی مال اور اولاد آپ کی ساری دنیا کی قدر قیمت پر بھاری ہے یہ نتیجہ نکلا نہیں کہا تخ میرا باقیات سوالحات اللہ فرمایا باقیات سوالحات کو خوب اکٹھا کرو کیوں؟ یہی تمہارے کام آنے والی چیز ہیں اور بار روایتوں میں تو نا منجیات یہ آگے آگے چلتے ہوں گے کلبات پیچھے سے حفاظت کرتے ہوں گے دائیں بائیں سے کلبا تم کو گھیرے ہوں گے کسی بھی قسم کی تکلیف دس کے میدان میں نہ پہ سکے بہرحال نبی اہل صاحب کی طرف اشارہ کرتے فرمایا من احباب من احب پے دنیا دنیا ہو اثر من احبیا ہو اثر رب آخر جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا کیا مطلب اب دنیا کی محبت تو نکال نہیں سکتے کیوں بھائی اللہ نے آپ کے دل میں وقت کر دیا کون نکال سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص سے آخرت اور دین کی اللہ اس کے رسول کی محبت پر دنیا کی محبت غالب رکھے گا جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پر آخرت اور دین کی محبت پر دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت ہوگی دنیا داری کو پسند کرے گا دین کے مقابلے میں دنیا کو جو شخص پسند کرتا ہے تو اپنی دنیا چمکانے کے لیے پھنس گیا اگر رب آخرت ہو اپنی آخرت کو اس نے نقصان پہنچایا اس نے اپنی آخرت کو خسارے میں ڈالا اگر رب اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا برباد کیا جس نے دنیا کی محبت کو دین کی اور آخرت کی محبت پر غالب کر دیا نمبر دو آپ نے ساتھ روایا ومن, وَمَنْ أَحَبَّ احب آخرت اور جو انسان آخرت سے محبت کرتا ہے جنت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت اللہ کے رسول سے محبت کرے گا تو اظہر رب دنیا ہو اپنی دنیا کو نقصان ضرور پہنچائے گا کیوں بھائی ماشاءاللہ بھائی کی نوکری چل رہی ہو پندرہ ہزار مہان آئی مزے سے پا رہے ہوں پلیز بھی ملا ہو گاڑی بھی ملی ہو آنے جانے کا ٹکٹ بھی ہو اور ماشاءاللہ لیکن کمائی ان کی حرام کی ہے شراب کی دکان پر کاروبار کر رہے ہیں دنیا تو بڑی بن رہی پندرہ ہزار پاکستان کے کتنے بڑھ گئے مطلب دو لاکھ ارے سارے تین لاکھ تنخواہ اٹھا رہا انڈیا کی کتنے بنے دو لاکھ تو انڈیا کی بڑھ گئے دو لاکھ سے زیادہ تین ساڑھے تین لاکھ ارے کون اتنا کماتا اور تی پرس وزیر اعظم کی بھی نہیں ہوتی ہمارے یہاں لیکن اگر انہوں نے اپنی دنیا کو اپنی آخرت بنانی چاہیے تو آخرت اسی وقت بنے گی جب اس حرام کمائی کو یہ چھوڑ دیں ابھی بات سمجھیے نا اب پتا دنیا کا ہر مہینے میں کتنا نقصان اٹھایا بھائی سارے تین لاکھ نقصان اٹھایا لیکن آخرت اپنی اس میں بنایا ہے اللہ کا قرآبی کر لیا دین کی فکر کر لی جنت اپنی حاصل کر لی جہانت سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو کہ دنیا دنیا بگڑی تو آخرت کے لیے بگڑی سمجھیے نا لیکن اس کے برخلاف اس کے برخلاف آپ سوچتے ہیں ٹھیک ہے یہ دین ہے اسلام ہے نماز ہے سب کچھ ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے لیکن اب اب یہی دین لے کے چلیں گے تو دنیا کہاں سے اکٹھا ہو پائے گی اب آپ نے سوچا پچیس سال ہو گئے دبئی میں آ کر کے ہاں حلال حلال حلال کا اہتمام کرتے ہوئے جیسے آئے تھے ویسے ہی رہ گئی بد محنت کرو بچوں کا خرچہ بھیجو ابھی تک کچھ بیلنس ہمارے پاس جمع نہیں ہوا ارے کب تک ایسے کرتے رہیں گے اب آپ کو حلال نوکری کے بجائے ایک حرام راستہ آپ کو مل رہا ہے آپ نے حلال کو چھوڑ کر کے حرام راستہ اختیار کر لیا اب آپ نے اپنی دنیا تو بنایا لیکن اپنی آخرت کو برباد کر دیا اور جس کی آخرت برباد ہو گئی حسرت دنیا بھر آخرت اس نے آخرت بھی کی برباد کیا اور اپنی دنیا بھی برباد کر لی کیوں ایسا انسان دنیا میں حرام کھلا کھلا کر کے بیوی کو جہنم جہاں نمپایا حرام کھلا کھلا کر کے بیوی کو بچوں کو سب کچھ نے برباد کر دیا حیبا. اگر کبھی کچھ نے عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں کیوں جب تک انسان کا کے حرال نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا کوئی عجر و ثواب نہیں دی. کتنا بڑا نقصان ہے اسی لیے نبی رہا نے کتنی پیاری نصیحت کی آ ما رو ماں ما فلا اس لیے یاد رکھو ہمیشہ فہا پھر اب کا آراما جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جو کام آنے والی ہے آگے چل کر کے اس کے فائدے کو مقدم رکھنا اس کے لیے نقصان تو برداشت کر لینا کبھی اس کا فائدہ سرک نہیں کرنا فہ پھر ما اب جو چیز باقی رہ جانے والی ہے اس کے لیے فنا والے فرح ہو جانے والی چیز کا نقصان تو برداشت کر لینا لیکن فرح ہو جانے والی چیز کے لیے باقی رہنے جانے والی چیز کا نقصان برداشت نہ کرنا المال والبنون البنون جی نہ والباقیات حیات دنیا و باقیات اس خیر انہیں اندر کا ثواب و خیر آمانا اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے صورت صحاح کے نشاد روایا بخیر مردہ بخیر مردہ جب پلک کر کے تم جاؤ گے آنکھ بند ہونے کے بعد تمہیں اس وقت سارا فائدہ نظر آئے گا جس میں تم بھی دنیا کے اندر اپنا نقصان اور خسارہ سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو تو دنیا کو آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرمائے ہمیشہ دین کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ کی ردا اور خوشنودی کو مقدم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ بچائے جو ہمارے دین اور آخرت کو نقصان پہنچانے والی باقی چھ لاگ ری ہتیہ وات نکل وا تو شبھ ہار کل کا اشد ولح اللہ کا